الحمد لله الذي يقول الحق ويهد السبيل والصلاة والسلام على من نزل عليه أنواع الجاهل يضيع بول بمن احسن من الله حما سبحان الله تعالى مولانا العظيم والسلام معا وعليه وعلى آله وصحابه لا يوم خلیل احمد صاحب ہو کوشش نہ کاوشنا بڑی گیارہویں شریف دے موقع تے گجرات شہر کا مبارک جلسہ رونک افروز پر آلمج اپنے پاکوں کا تمام خدمات ایجنسا کی تمام خدمات خبولوں و منظور فرما اس موقع ناشیر کے موجود عنوان نظام اسلام اور نظام کفر میں فرق چند نے سوچیا اپنے ساتھی کل بھی مینان کی سات کچھ نہ سیل بھی یہ تبصرہ کرتے لیکن سے تبصرہ مقصود نہیں دیکھو موجود اور انمان دس رہے کہ تبصرہ حقیقت کہ ہونا نظام اسلام اور نظام کفر کا فرق دسنا اساں یہ توجہ نہیں رکھتے اس واسطے نہیں رکھتے جو نظام اس ایسے واقعات کا ہونا یقینی اور حتمی ہے ساری نظر اور پچھے جو کچھ نہیں منظر عام تھا کاؤں کا سے نظر ہے اصا اپنے اسلام کے حوالے نال اندر کرنی اسے ضروری واقعے موضودہ سبب قرار دا سکتا ہے لیکن خود موضوع ہی بنایا جائے تو موضوع ہے نظام اسلام اور نظام کو فرق میں فرق مسلمان اسلمان اسلام سے یقین رکھنے ہیں اپنے دین اسلام دی برتری فوکیت عظمت تو بیان کرنا سا فرض ہے ہات کوئی روک نہیں سکتا میرے دوستو اللہ پاک نے جو کائنات کائنااتے مشاد اس کائنات نو جی اس پیدا فرما ترتیب د اس نظام فطرت کا نظام فطرت جس کے اندر اسباب اور مسفاباد کا ایک نظر تزر ہے कुदरत ने सब जोड़न सबबीर जोड़ी बारिश हों सब कक्कर पे सब्जियां सड़ जा پاک نے اسی طرح کاند رج جی ہو رج جارا نظام اسباب سے مسب ابا ہے یہ نظام فطرت فرما کہا خالق علیم بےکل شے ہر چیز بنا جو ہے تو ہر چیز کا اس جب اس تعینات دا ساری دا ہر ہر چیز دا رکھ والا یہ مطلب نظام فطرت کو جوڑ والا دے دین اسلام دی عزمت ہے اس کا باقی نظام تو فرق جی اس کائنات کا نظام فطرت جوڑے خدائی نوڑے بالکل اس طرح دا اسلام نو جوڑے جی نی امنات ہے دی کائنات جوڑی اس اویں کا دین ہے یہ مناسبت اور یہ مطابقت اسوا اس دوسرے کول ممکن ہی نہیں کیوں دوسرا تو خود بن آن پورا علم نہیں رکھتا کہنا جب علم نہیں رکھتا تو نظام کے میں برا بنا سکتا اس کے مطابق اے رات دے نظام دے مطابق نظام بنا منا اللہ ہے اور جڑا نظام ہے انہوں اسلام کہ کوفر دے جتنا نظام نے اسلام دے مقابلے وہ سراسر غیر فطری نظام فطرت دی مخالفت اوے نتیجے وکھا دی جی, جی میں لاہور والا نتیجہ میرے گل سمجھ رہے دین اسلام دی عظمت ہے فرق ہے یہ قدرت بنائے ہوئے سارے کائنات کے نظام کے مطابق کے جہا آرف برلا بندہ ہوں اللہ پاک کی جن پہچان آتی وہ اسلام جان د اس کات نہیں جان نو جان دم د उसको सिवा कायनात और दीन कोई नहीं कह सकता अल्लाह वाले के सिवा समझ पड़ो कि नहीं دوسرے لفظوں میں یوں کہوں تعینات کا نظام صورت ہے اسلام کا نظام مانا اور حقیقت ہے اسلام حقیقت ہے وہ او مانا اور حقیقت سمجھ آ جائے تو صورت آپ کے سمجھ جائے جو آیا سونا یہ ماں مطلب ہے کلندر اقبال کے اس پرمان فطرت کے مقاصد کی کرتابانی کی کرتا گہ بانی یا بند سہرائی یا مرد کو ہستانی کیونکہ شہری لوگ بناوٹ اور مسلوئی جہان جو مبتلا ہو کے فطرہ سے نظام اور جہان تو بے خبر ہو جائیں یہ تاؤں دی مخالفت میں اُتر دیں نقصان کرتے تو اقبال فرمانا ہے سہرائی کوہستانی یعنی کیا مطلب شہری ماحول کو دور رہ کے تربیت پان والا بندہ خدا کے نظام فطرت کی نگاہ اگر کرتا ہے حفاظت سے ہی کرتا ہے سڈے حضرت صاحب امریک سہارا ہی سن ہاں سا علاقہ سارا علاقہ کوہستان کشمیری یہ سارا علاقہ میرے دوستوں سمجھ آ رہی کوئی نہ جتنے نظام نے اسلام کے مقابلے غیر فکری نظام نے ان کو سوائے نقصان دے کچھ حاصل نہیں ہو سکتے کتنی نظام فقط اسلام بولو توجہ فرمان اللہ اکبر इसे तरह समझो इस्लाम दे खिलाफ के खिलाफ चलण आए कि जाना तो उस मगरेब वाले मंजिलोदी मगरबनूए और पैर उठा रहा मशरकों के पागल का पुत्र किना चेर चलेगा चल चल थक के मर जाएगा लेकिन कभी मंजिल नहीं पा सकी इस्लाम के खिलाफ चढ़ के कोई बंदा जिंदगी की मंजिल नहीं पा सदगा ना दुनिया इतिलास में ہوں ناچی نے چند مثالاں دے کے ہم تسلا سمجھا ایک پاس خدائی رکھا گا ایک پاس تھوڑا دین گا اور ثابت سابت کر جے وہ خدائی دا نظام ہے ہو میںناات بنی ہے جما جیزا نہ انہاں گٹدی انہوں آخیا جما دار दूसरा नबाताप जड़े वे घटते रहने पौधे द्रख अजाद नबाता फिर हैवाना और फिर इंसानी जिंदगी काम शुरू हुआ जमादात से انجو. تو میں ہوں جماد پیچھوں نبادات پیچھوں حیمانات پیچھوں ایک ایک مثال دیا گا جن سارے تعناط کے بندے منن گے بھی ہاں بالکل نظام فطرت اور نظام مثال موجود ہے آل آل اور چیز اس او مقابلے سامنے رکھیں گا تے اسلام کا حکم اور سساں گا کے دیکھو یہ رکھتے ہیں کہ نہیں مقابلے کو فردان کھیترفت وہ میرا موضوع پورا سمجھ دے ال جماعت کی مثال دگا جی اللہ پاک نے اسلام کے مقابل جن نے حکم کام قانون نظام انہوں فرماندہ حکم الاہ لی کیوں جہالت بناو والا فروجا ہے وہ کائنات نہیں جانتا بولو دے صحیح کائنات تعنات جان لوے پھر وکمت نہیں کٹ سکتا میری گل نہیں سمجھ رہا ہے سائنسدان کائنات کے کئی اجلاس جانتے ہیں لیکن فڑوے حکمت نہیں کر سکتے کیوں حکمت اس حکیم کو ملتی ہے اور اس لیے ملتی ہے جسے اس حکیم دچھے بندہ اپنی ہر شہ قربان کر بیٹھے صرف وہ خیال ہے بولو تو سی اللہ اکبر لو سرکار جمعا کی مثال سنو سبق پڑھا رہے سا جام گروس ناحب کی کتاب جمع دباس پڑھا رہا سان اس جس لفظ آیا ہے زند یہ لفظ آیا زین و دال زند لفظ آیا زندہ زندہ دے مانے کے اتنے کلام ہو رہا اس ایک زند دا زند ہے ہوں دا پتھر سمجھ پاؤ کہ مانا زند دا پتھر دا پتھر کی ہے پرانے زمانے دو پتھر ہوں سر چکماک ایک نر ایک ماسی बोलो मरो सुते मिलाई अग बाल सन चकमाक पत्थर ना जरा नर पत्थर होंसी कहें सन संत अरबी माती कहेंद्र सन संर पत्थर मादी पत्थर दोवों टकराते सर जिमें डब्बी के उ मारी दी जो तो छोला निकलना जड़ी अग बालनी बल जा रही तो पहले चकमात के पत्थर नग बालते स उ पत्थर ने जिन्हू सकूली लोग कहेंगे ने जिस चे ए दौर च यह पत्थर सत्थर का दौर की कह रहे हैं सकूली लोग आम लफ्ज नहीं बोलते मुंडिया पढ़ाने सकूल पहले पत्थरों का दौर था आप तो तरक्की का दौर है یہ سمجھے جی کبھی بھی اس تو کی مراد لیں جڑا کہ پتھروں کا دور جلا آگ کے پتھروں اگ بال دور پتھر دور کہ تیلی اگ بال دور نرقی کا دور کہ جس لے خدا لانت پا کے مت مارد یہ ہوں انہوں فڑویاں رب کی ایڈی لانت آ اسلام کے مقابلے میں رہن بھی نہست آ کہ دسو انسان دلا اگنا ودیا گٹییا ہے اضیب تکیر کبھی سگیر اس کا میار انہوں فڑویا کی لکھا تیلی نال آگ بالنا جکماک نال اگ بالنا اور لانچیا انسان کا میزال اور بڑوے اگ پالنا یا خدا کا بندہ بننا لیکن ان دلیا دے اشارے بھی ویخو اس چکم کے پتھر کے طور جو پتر بالتے سن وہ پتھروں کا دور سی پتھر اگ سے رسول ایک ریگ بالی وہ گھٹیا دور وہ او گھٹیا رسول لوگ بن گیا اور اج کا کنجر جہلی کتے دا پوتر انسان عظیم بن گیا समझ पदम में याद वह लांसिया पत्थर न लगभग इंसान को बाहर दी चीज है انسان شہ نہیں تیلی نہ اگ بالنا لٹر بالنا انسان دی حقیقت نیشن. یا انسان دے اندر داخل نہیں باہر کی چیز اور نام مراد لان سیا کہ یہ کہ میاں अग बालना पत्थर तो अग बालने चल गए जे कह बकवास करता तो हा बनिया इंसान तलक है नाक इंसान की अजमत का बेजार वह किवे बन गया इंसान की अजमत का बेजार के अंदर होना इंसान से दिख होना سمجھ نہیں آئی اس واسطے اسلام نے عظمت لمبی یاد رکھی ہے تک واپرہیز وہ انسان میں ہوتی ہے اب بول مرے سخبہ پرہزگاری انسان میں ہوتی ہے پتھر باہر ہے تیلی باہر لیٹر باہر ادا انسان کا کوئی تلک نہیں تو جس کا انسان کی حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں انسان کا عظمت کا میار اس کو قرار دینا یہ کسی ملون شخص کا کام ہوگا سے پرورتگان نے فرمایا پرانے زمانے کے لوگ پہلے لوگ اسلام والے پرہیزداری تک دی اپنی تلاش کردے سن پتہ پتا سن. اگر اصالم انسان بڑی گے سکوے پرہیز دے پرہیزگاری بڑا گے وہ کوشش کرتے سن اچھے لانچیاں جدو آئے جمے دار ایٹا نہیں دا پتھر دیلی دنیا دیا چیز نے <سؤال> اج دنیا دیزاں کوشش کرنی شروع کر دی ہر بندہ اپنا سٹینڈر بنا دال دا دنیا مال. دنیا سامان انسان کا نہیں بنتا دنیا سامان دنیا کا معیار بنتا سکوے پرہیزگاری خود انسان کا معیار چکمے نر پتھر دند آسن مادی نمداس لے سن ہوں نقتا سمجھا لگا توجہ مناسبت مسافت پیدا کر لگا خدا نے بڑا ندام پتھر نے ایک نر رکھا ایک مادی رکھا اگ ل رگڑے نر کے مادی رگڑی نکل اگ دوسم کی ہوتی ہے ایک اگ گھر روشن کرتی ہے گھر کی لوڑ پوری کرڑ دگر بےجا بےجا اگ لگ جا دے. مر مل بول رہا ہوں اللہ. آ تیرے سامنے بتی بھی بل جی اگر آپ اپنی تھان سے یہ حال لوٹنے فائدہ اٹھا رہے ہیں اگر اپنی تھان کو ہٹ جا ہو پورا حال سار کے رکھ دے رہنے. سجنا معلوم ہوا اگ چنگی شہر ہے لیکن ہر ساتھ چنگی نہیں ہر ویلے چنگی نہیں بول اگ چی ہے لیکن ہر چلی کمی نہ بندہ فڑو بہانا بناو میں اگ بالی تین پتا نہیں تو لور یہ روٹی پکتی ہے یہا بچتا ہے یہ خاندان پلتا ہے میں پال بیٹھا لگی وہ مینے بکواس کرنا دھوکھا اگ جی پال دی جی اگ تروائے کسی ہوئی لگتی ہے جگہ چھاننا انہیں جگہ پالنا انہیں جگہ بچھا سجنا जगमांत पत्थर पर पर पर समझो हू नर माती है रगड़ के जुगा भी सड़ सकते बोलते सही बने झुगा रोशन भी हो सकता है जुगा सर भी छता مالک نے وہ مثال دے کے جمعات انسان خیال کری میں ایویں نہیں پھر نرما بنایا اک پالن کی شاد ایویں نہیں بنایا تین سبق دن بنایا اگ بولدی گئی اور ہاتھ کٹھا نہ ہوئے کٹھا کر اسلام بارے بنے میرے کنگوں خود اسلام کا پتا چل سمجھنے اپنے اسلام کی عزمت بولا نہیں گیا مالک پتھر وہ باہر کا جہان ہے تر اے پتھر بنایا وہ ہے نظام فطرت اب اس فطرت تین حکمت سمجھایا جلا چکم کا پتھر نردی دو تو اگ بڑک گئی چلیا تین دستے پہ آ مردی چکمات دا نر عورت نمجی چکمات دی ماتی، ہر تھاں سے کچھا نہ کری تسکر سکل بازار دربار کسی تھرٹا دی نہ ہوئی دیا پوترا کے ہاتھ لگ گئی یا, یا نارے علمدار نارے تحقیق نارے ہدری امام لگا سراتا ہرن حالات کرے ہوگا کہ مولانا مفتی فضیلہ ماجدی صاحب حضرت مولانا مولانا مفتی فضیلہ ماجدی صاحب سمجھ ائی کہ جہان بنیا پتھر رر دے ماتی کٹھے کر کر گے ہر تھر آدمی لائی جلوس بھی کھجائی جاتی بغیر کے پتا میرے کملی والے نے فرمایا وقت آئے گا دنیا ہو جائے گی لوگ لوگ آکلو فارل ہو نہ بنتا ہے یہ درد یہ بندیاں نہ چاہ آپ ہی اگ لا کے آپ ہی ہمدرد بن جان نہ آخری نہیں جا فقیر پہ سمجھا یہ کتے کہ مولبیاں مسل پتھر مولوی نے پیدا کیا بماری بندہ دیا کسی پترا سیکھے ساڑی جاندے جی سواہی مختوٹ کائنات انسان ہے برباد کری جانے جیو کی کون کہہ رہے ہیں گیار کہہ رہے ہیں بکریا نو بکری نے مالک ماحولیا مرے بولتے دسوی کا مسئلہ چٹما کے پتھر میں پیدا پیدا کچن ہاں پیدا کر کے جی فضل فرما نا چطرت میں رنگ بولو چطرت مکان کرتا ہلکہ پانی ہدرت کے کی کرتا ہلکا پانی یا پکر یا مر سہانی نعرہ تکبیر نعرہ حلال نعرہ تکبیر نعرہ حسینہ امام الرحم صلاح کا نعرہ تکبیر حضرت لاما مولا مفتی خود نے اما جی سے کہا जड़ा बंदा आखे जकमाक नर पत्थर दे मादी पत्थर हर वक्त जिथे मन भी रगड़ी जाओ का हक है मेरी गल नार समझेगा इना शाना बशाना चलाई जाओ رگڑا لوائی جاؤ اگ جلائی جاؤ جھکے چلائی جاؤ ساری جاؤ دا حق کے سمجھنا ہے یہ بڑی اور کہنا چاہتا رہے میرا بھی حق ہے اٹھے ہی رہیے بگیان کرنا کٹے ہی رہیے رب نے تو سمجھا دتا سمجھے کسول سا میرے مجھے دب کے اس کا تو نہیں کچنی میر ابھی بھی لفظ فرماؤں میرے ماسٹر پروفیسر یہ مہربانی میرے پہ تھی چوکیدار سن میم انہوں نہ دوکیدار چوکیدار میرے بچاؤ والے سن مطلب اللہ دے بندے مسلمان پیڑ یہ محافظ کے چوکیدار دا एदे तो चुट्टा दे लागे ना जाएंगे समझी बदली बैन चोट बंद रहा अंग्रेजी उल्लू मेरे सामने बैठा तुम्हें बस दाइक करा तू तू कौन میرے مکتب کے استادوں نے اتنی مہربانی کی میرے مکتب کے استادوں نے اتنی مہربانی کی میرے بولو مرے ستیا بول سن تو لے پتا میرا ہے تیرے پہ نہیں ہونا مرد زمیر زندہ ہوگا کیا چلو باقی با رحمت رحمت تیری وہ آئی زمین سدا اقبال فرماؤں باقی نہ رہی تیری وہ آئی زمین, رحمت زمین پشکر سنتا نیو نظام کفر میں پتھر مارتی ہر ویلے رگڑی ہر تھانگڑا بدکار لانتا پہ جلدی رہ اگوں سے لانتا پہ سمجھ نے نرمادہ پر گھر بڑا گھر کو ہر سے کران کی اس میرے دیسی افسر تو تو وہ میں اور جڑی مر گئی ہے نا پیچھے پریشان نہیں ہونا چاہیے رو رہا سی, ھا سی. ھا آ بڑی گلا سب خسی ہو گئی نبا کلتے ہیں ایساس نہیں بیٹھا رہے دساڑی ہل ہاتھ کھلا کرتا پتا چلے گنگے دا گا بولیا بھی جاتا کٹھے کا بول لوڑا نباب چلنے قدرت نے بناور माफी बनाई नरदा नरदा दू माता जो चे, जिना चेर नाम पाया जाए پتا کہ سنگ لوگ کھاتے دیا مالک مالک اس نر دا پور نر کے میں میرا میں رب کا جوڑے کی کر دیوں پتا تعبیر ہےبر والی حدیث میں یہی حضور تشریف لائے مدینہ شریف انسار لوگ ہجوروں کا کام کرتے تھے حضور نے تکیا اور گرے سے۔ ہے بنا تل اس کا معنی ہوتا ہے سادن بنانا ماضی نو گبڑ بڑھنا کھجور بھی بڑ پایا بنایا نرد مادی کا بور نہیں پایا قدرت والے انسانوں سبق اندھا میری مخلوق روپے ماضی ترتا پور پایا جانے مالک دس دنیا کمان واسطے معافی مال نہ جما خوش ہو روٹی کے دنیا کما سمان جمپیا ہے جنا تینا ہوگا تو رن کا دور اللہ نرے پہ پاؤں گا نر مطلب دسنا چلا یہ تو نسل ہے دنیا کما جو کر لر کام وہ ہوے گا میں مقدر جاگا گے جس نہیں دھی کے مقدر لے جا کے کر تن نظام فطرت پر چلنے والے مسلمان گھر کا عورت کو کہتے تھے میدان کا ساتھی اور باہر کا ساتھی اپنے نر کو کہ میرا پتر جمع میرا بازو ہے اور چلے گئے پتھر نگاہ میں اور کا جمیا بازو نہیں پڑھتے شائش شائش لیکن وہ صرف قوم پوری قوم میں برباد کرنے سے کنجری ہڈ میں سہ سمبان لیکن تو آخر تیرا اتنا جگا چل آپ بولتے تھے اب مرے بچارا کو سنبال ہے اس نے کہہ دیا ہے میں نے سنا ہے خدا جانے کدھر کا ہے وہ کہتا ہے ات کرتی ہوئی تو سکولوں بچا لیا ہٹا لیا ڈانس کرتی ہوئی انگریزی نظام والے دچھنا باندر انہوں اقل دینا چاہیے نہیں آنا کدو اقل آنا جب انہیں سکو الموترنا بھی دوبارہ گا جناب میرے سامنے بیٹھ جو لکڑی فا سنا جہی ایف آئی آر کر بنیا میری گل تو پودوا دی توجہ نہیں ہوتی سیا بندہ توجہ کرتا ہی یار کہنا وہ کہہ رہا ہے بار بار کہہ رہا ہے دیکھو ملک کا نظام نہ کس ہے ایسا نظام ہے جہاں پر دیکھو نظام ایسا ہے بس کسی کی سنی نہیں جاتی فلاں یہ کیا کہہ رہا ہے دیکھو نظام خراب ہے نظام بہت خراب ہے لکھ لانتے آئی آرٹ شرم نہیں آئی بند سارے سدر جیجا فوج خرچے سارے نظام ہی خراب ہے اس گلے دل بغاوت کا پرچہ نہیں دے دا لانسی پرانی گل تو مناسب سلطان جج سامنے بیٹھتا مارتا متا جی فلم बंदरों बोलो पुलिस किसी की पेंट लखी होती अगों भाजड़ पी होगी इमानदार डाली तो नहीं, नहीं। जमण आलिया دیکھا مجرے مسی مراد میں نہیں پولیس کٹی جیڑا رہا ہے تے تو آخنے کے سلام وہ فلمی ستارہ ہے تمہارا وہ ستارہ ہے گارا میں مینو اس وکیل سے آئی دیکھو کتنا پک بھی کر رہا ہے وہ وکیلڑی وکیل ہوں ناچری کا تلسرا بھی سنی چندرہ سینے سے ہاتھ رکھ کے بنی میں تیرے تو پوچھنا چاہتا ایک ہوتی ہے بات ایک ہوتا ہے فیس برا فیس زیادہ برا ہوتا ہے یا بری بات زیادہ بری ہوتی ہے मेरी गल करो मिसाल मसला समझा आम सारी दिड़ी लोग गाला क्ड रहे एक दूजे को भ्रा भी कढ़ी निकी ہے بدکاری کرنا قتل لڑائی کتھے ہونی ہے بول مر اسلام نے سزا کھے رکھی لانچیا نوڈے گال مندے کی سزا ہے جبری سزا ہے کیونکہ اس کالا دن سے لگی سزا جو جرم ہی نہیں جبری گل کر نہیں جبری سزا برابر نہیں سزا چوں برابر نہیں ہو سخت کیوں معلوم ہوا گلو کی کہہ رہے ہوئے میں پیو نو لپڑ مارا ایک مار دا تین بہتا گا کھڑے پہ آئی آج کتنے جمے جے قانون بنایا لچن وزیر ملک نے قانون بنایا نچن کا اے جرم نہیں قانون جاری ہویا جرم نہیں جاری کرنے والے مجرم نہیں نچنی پہ نچا کے فلم بنا کے ساری دنیا تے چڑھاؤ مجرم نہیں جرم نہیں جدو آسیا ٹانس کردی پی جرم سے تو ہیل بن گیا وکیلا آئے تو میری تک بھی خانہ اکی نارے ہوسیا امام الغائر صلاح الغائر الغائر در ہے حضرت لاما والا مفتی صدر امامتی تھے ابوالمر او دی بہن رکھ دی پائی ہے قانون بنا ما مجرم نہیں چلا ما مجرم نہیں نچا ما مجرم نہیں انعم دا مجرم نہیں دنیا نو وا مجرم نہیں آخر گجرا ٹور بنا لانس کرتے پے مسل نہیں روشن خیالوں کو آگ لگ گئی روشن خیال جدو خدا کے مقابلے آئے بندہ نظام کفر کا حصہ بنے ایویں لانسی بڑھ کے مسے انش نہیں ریتی اور لانسی آ برابر عزت کا احساس ہوتا ضرور ہوتا کہ کتیا تو ہسن اکمال کے پیر گول اور چالی ہزار گل سے کام کتنی چل کرے گا میں خلاف ریٹ سٹ رہا ریٹ بنا کے میں سٹا دا پھر ریٹ پڑھ کے دسی بھی یہاں دینا خود شرم نہیں آئی توجہ چلنا میں بیان کر چکیا اکثر دا واقعہ پرانے زمانے دا گھر ریڈیو لے کے دین کھی پہلے لاہر سی شیشے دے سامنے کاری رکھنے والے نے دیکھا انہیں آ گیا خیر کوئی دل الچھتے ہیں تو بال سلچھتے ہیں ہوں تک پہنے کم نہیں میں سمجھ گیا ریڈیو کا کم ریڈیو لے کر انہیں بند خسرے لانتی اسے خسرے سمجھتے سن और पीर ने मुला दंग कोई पता नहीं दद की। सदगी बोलो मरो अच्छा तो भड़वे تم تو کے قانون خدا رسول کے مقابلے میں بنانا چاہتے ہو اور قوم کی بربادی کے بنانا چاہتے ہو اور ہمارا او, ہمارا منہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہو کسی نے کچھ کہہ دیا تو اندر کر دو حکومت والوں اس غلطی میں نہ آنا جو سبھی بھو کھانا ہے کھاؤ لیکن اس کو برفی اور اچھا کھانا کو قرار دینا اس کا ہم سے مطالبہ نہ رکھنا تو ہم کفر بنانے اور چلنے میں آزاد ہو ہم کفر کے گلاؤ بولنے میں آزاد ہے ناراض سکتی میں تمہارا بند کروں گا آئن سے بند کروں گا قانون سے بند کروں گا مستفا کے اسلام سے بند کروں گا نارا تقدیر نہمدی تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں خدا رسول کے بندے بیٹھے ہو یا انگریز کے بندے بیٹھے ہو میں دیکھنا چاہتا ہوں بتاؤ یہ جو بھو بند کرنا چاہتے ہیں حق کوئی کا دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں یہ تمہیں گوارا ہے پلچ مار ہو تم شادی پہ آیا پلچ مار سارا پھر پھر پلے گولی کی بنانا کی نہیں آسلاتا رہو تھلے تھلے نہ گجرات میں لاہور کا واسی ہوں اور بچوں چالی سال ہو گئے میم اس راہ پر تریا تے جنرل مشرق ورگے سور کی شکل ہو کے مر گئے رہنا بدماشما تو بولن بھی تا میں کھائی چیم کا کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں اب لہ مسجد ہوں نہ اپنے خفا ہفتوں جسے گانے بھی نہ بول بول بول جے کہہ دے دے <سؤال> یہ کچھ جی نام گئی اقبال پڑھ لے وہ خفا مجھ سے بیٹا نے بنا خوش نا خوش, نا خوش, نا خوش, نا خوش, نا خوش معلوم ہوا کیوں میں سکھا کر دے اپنے رکھنے شہر کھنڈ دو کھانڈ میں نہیں کہ نارے تقدیر نارے سارا نارے تقدی میںوٹ لیکن لال سی جدو بھڑے آخر کلے بھی سنتے نہیں جسے مینو سناونی پی جائے تو سب سمجھو پیچھو کنڈ کر کے لوگوں کے نہیں تی بلا میرے تھے سارے پانچ نار تک بیر رضی اللہ مولا جان مصطفی محمد فضل احمد تشیخی صاحب کبرہ پتے حضرت صاحب للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کیا ہو رہا ہے یہ سکے منافقانہ نعرہ ہوں اے دا وچ میدان اوی تو شائق ہی نہ ہو نبادات کی گل سنا سجنا یہ گل ضرور نرماتی گڈی دے دو پجے نے زندگی دے دو پجے نے وہ قدرت کا نیلام نسل ہے موٹر سائیکل کا کار دین چڑانی کار کا ٹرک دینا چڑانی ٹرک ریل دینا چڑانی ریلو والا جہاز دینا چڑھیں رنگا سکو کا کم ہے زندگی دا پہیا کہہ کے اور اپنی عزت نچانا بے گھر بچھا اسلام اس مسلمان ل <سؤال> خدا نے مرغے مرغی نرگا گلو گلوگا دوروں دسے گا نر گلو گیا مرغی وہ لکنی او مرغی دے تھلے کری में है ज मरते हैं आ जा कुत्त्या नर चंदा दी तूरो पछानेंगे نرا لر ماتی کا نہیں نر ماتی دی ماتی نردی غیرت نہیں رکھتی مسل خدا بہن ایٹم بما دے تھلے بہ کے پنا لے بیٹھا چلیا ورنہ تین دستے اسلام کی عزمت کی ہوتی بما کے سارے تھلے تھل لکیا پیا توجہ آ جا مجھا خدا ٹھنڈا بڑا आशरे ठंडा किसी के आशरे से जगे वेले जदों भी लड़न गे मादी के लड़ते ने गुरे मापी लड़ते ने सा माती گوار گوار پرندے مارک نے دسیا میں نر کا جہان بنا کے تینوں دس رہا ہاں مورفتی سارے نر اپنی ماں پی نیر تو دوسرے نو جہدوں چلا نہ بڑی اپنے اور گسا اسلے پیا ہوتا ہے رونا پیا ہوتا ہے جسے مر گئی جب گئی اچھا میں سال رہا بھی تکریاں چڑ کے بغیار منہ جو چیر پال کے کھا جاوے مجھے اونے ہونے کہ ت بولو تو صحیح کنے مجھے مرنے جڑا چڈ کے آئے نا اے سارے بگیان کدی میں مثال کی ملازمت گئے بے سر کھان کا موقع کھلا نہیں لبھتا وہ سر بنیا سوچ کے مان لو منہ روس ہی روس ہو جی مرج ملا ان آگے سارے کھو کل جلوس کر دیا پنڈ کے نال کھلو کے نعرے بازی کرنی ہے آزادی آزادی اور اپنا بکریوں کی آزادی یہ کیا ظلم ہے واڑے بنا جے بکریاں تاڑیے کیا ایک خدا کے مخلوق نہیں جدو باہر نکلتی ہیں کوئی نہ کوئی اتے سوٹا لے کے چکر یہ انہوں کی بےزتی نہیں نعرے بازی ہلڑ بازی آزادی کے میٹھے لفظ کچھ سنے بندیا بک جڑیا لویا سن لویا انہیں آخیا یہ ساڈا چاچا مہم کتوں کا بول رہے چنگا بنگا وہ پٹوریاں کھانا خراب ہوئے یہ چاچا یہ پچھاندیا نہیں آزادی کے لفظ چاچا بن گیا کنجر کھاؤ گے اور نہیں تو بدکمانی کھا گئے پنڈ کے بندے سنیا ان لوے کچھ نہ ڈول گئے پرانے کام رہ گئے وہ جلوس کٹ کے اگلے دن چلے گئے آ گیا دو چار دن بعد سیا بار بار دل پہ اثر ہو جائے وہ سن سن سندیا دل پہ اثر ہو گیا ہوں اندروں جلوس کٹ لیا بکریاں بکریا مالک آزادی کوئی ڈندا سوٹا ڈالی لگی جی لگی جی کدی لٹا کر کرتی کدی فون کا پا کدیس کر دی ہر جی نا بگیا کا بابا بابے انہیں آگے بن گیا سار یورپی جنہ عرصہ نہیں رہے تھے تو وہ ول آتے ہیں کہ دائیں خدا हूं कभी उथे लमनी पई फटी जाए कभी उमनी पई फटी जाए कभी उमनी पई फटी जाने मगरू आते उतरी कहें जेड़े सर चमल के पुत्र उन्हें आखिया جڑی آ جائیں ہوں خدا نے بکریا کے پگیاڑا کا نظام چ بنایا بنایا دشمن لہذا خیر بندہ عزت دا دشمن سمجھی کلیا کے نارے نہ لفظ میٹھے آن گے نتیجہ کھٹا کالا <سؤال> انجو نہیں ہاتھ لا لا کے دئی دروازہ رہے گا لہذا کلے کبھی بکری دا سجن منی محمد الرسول اللہ یا میرے محمد الرسول اللہ دا نائب جڑا اپنی پہ اپنی لوکی عزت کے مگر بھی قربان ہو جاتا یہ جان چاہیے کے لیکن تبجو آخری گل کر سبب زہرو بندہ ہے نشا پیو تو نشے ہی بنتا آگ چاو تو بندہ سڑتا یہ اصب نے تیرا اسلام تیرا دوست کورما دے سبب فیتنے بند کر سک جب ہونا بڑے نہ انسان برباد ہو نے وہ سبب آم کرتے نے جدو جرم پیدا ہو جاندہ ہے، پھر کاروباری آ جن گل میرے منہ سے آ گئی ری ری ری ری ری ری سونے میں پانی نال لکھی حکومت دو قسم دیا ہوکومت کاروباری ہوں دولت حکومت خدمت گزاری دولت لینے خدا دی امانت سمجھ کے دے. اسلام کے حکمران جدو دے کچھ مال ہوں جدوں جگہ کھجا کے جانے فردے نظام مان لے جڑوا چنگلا ہوں جدو امریکہ دا جزیرہ خرید کر پوتلا کوئی توجہ ہی سمجھ رہا کہ مرے گے اسلام کی حکومت بارے نکال دینا مولا علی مشکل توجہ ہے حضرت عمر بن خطاب نے اپنے حکومت حقو متد مولالی یمبو دی بندرگاہ دی سعودیا یمبو بندرگاہ وہ بندرگاہ عمر بن خطاب نے مولا نو دیکھی مولا نوفے نے اپنے پو سیا تین حسن حسین نو امام محمد نو سد کے فرمایا پترو لکھو یہ جنگ جائیداد میری جمبولی نہ ہسن پیری نہ حسین پیری ہے نہ محمد انفیہ ہے علی خدا کے نام پہ چھٹ تاکہ کیا مطلوب پر سے سامان بڑھ جاؤ نار نعرہ رسالت نعرہ تقسی نعرہ واسعہ جمب واسطے میں گیا سماج واسطے اتنے مولا علی کا رقبہ سر جا پاک رب واسطے چڈیا س اسلام کا بادشاہ آیا جو آ گیا ہے انہیں کی خدا ہے دان نہیں بنائی کیوں اسلام کی حکومت کاروباری نہیں ہوتی وہ بولو مرے ہوں پہلے جما پڑا گا لگا گا سبے کما گا، گوٹی گوٹی پھر, ہو پھر اگلی نسل شروع ہو جائے یہ لانچی کاروباری اے، کاروباری پھر آن ہوں خدمت گزاری محمد کریم گلام ہوں اسلام دروازے نہ ہو جو جرم ہے فتنے ہیں سبب رکھا گے تو مسب بنے گا سبب رکھا گے کو جرم بنے گا جرم بنیا دلیل کریے نہ سبب ہی نہ رہنے دو تاکہ جرم پیدا ہی نہ ہوں یہودی انگریز کفردے قانون والے کہیں کتنے سبب بناؤ رن مارک نو رگڑا کٹھے ملاؤ جب کوئی قتل ہو جائے زنا ہو جائے جبر ہو جائے ملان ہو جائے اب کاروباری بن کر آؤ اس سے لاکھوں تم نے کمانے ہیں اس سے لاکھوں ہم نے کمانے ہیں پتا لگ وہ اس واسطے ہر پاس باہر بلوندے بلیاڑ تاکہ جرم ہو अगन कतल हो फिर अवे फिर पी साल केस चलावानगे रज रज खावे खुद तो हमदर्द नहीं बन जावे सकूली بے ہو یہ نہ کوئی نہیں انشاءاللہ جب تک ہم مسکین بیٹھے ہیں ناڈے وڈیڑے مگڑے میں کتنے بیٹھے نا رویے بہن جگہ پارک میں خلاسا بھی بنے نظام اسلام فطرت کے مطابق ہے فطرت کے مطابق چلو گے تو کامیاب رہے دوسرے نظام غیر فطری فطرت کے مخالف پر چلو گے تو برباد ہو اسلامی نظام کتنے سبب ختم کرتا ہے تاکہ جرم پیدا نہ کفر کے نظام کتنے سبب پیدا, پیدا کرتے ہیں تاکہ جرم پیدا ہو اور پھر حکومت کاروبار وہ سمجھ گئے یہ موٹا فرق ہے نظام اسلام کے نظام کفر آ گیا کہ نہیں سمجھ آیا اللہ شان شاہ جناب نو سلام بس بس بس جناب اللہ خیر سلام کر کے ایک واسطے فرمائی رکھی ہاں پیچھے بیلے والے پیچھے آپ بچے نلک دیے بابے خلیل صاحب سے مدرسہ شریف کی محمد قاسم علی خوش سرائے آل امگیر کے درش میں کارتب محمد عبداللہ جلال پوری کے شاگرد رشید خوش نویس محمد قاسم علی پھر محمد سفدر حسین چشتی حسینی کو دینِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے والے طالب علم کو خطی سکھانے کی اجازت ہے دس خطرناک جی چاچ ماشاء اللہ کیڑا بچہ ہے